اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلُونَ ذَلِكَ غَدَا اور آپ کسی شیئے کے مطالق کبھی بھی یہ نہ کہیں بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں اور آپ کسی شیئے کے مطالق کبھی یہ نہ کہیں بے شک میں اسے کل کرنے والا ہوں من مگر یہ کہ اللہ چاہے اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور کہیں امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد و بھلائی سے قریب ترباد کی طرف میری رہنمائی کرے گا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا اور وہ اپنى غار میں تین سو سال رهي اور مزيد نو سال قل <تصفيق> الله اعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا کہہ دیجئے اللہ ہی خوب جاننے والا ہے اس مدت کو جتنا عرصہ وہ رہے آسمانوں اور زمین کا غیب اسی کے لیے ہے وہ کیا ہی خوب ہے دیکھنے والا اور کیا ہی خوب سننے والا ان کے لیے اس اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں اور وہ اپنے حکم میں کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اوحی من کتاب ولن تجد من دونه اور آپ اس کی تلاوت کیجیے جو کچھ آپ کے رب کی کتاب میں سے آپ کی طرف وہی کیا گیا ہے اس کے کلمات کو, کو کوئی بدلنے والا نہیں اور آپ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہرگز نہیں پائیں گے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روک رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں وہ اس کے وہ اس کا چہرہ چاہتے ہیں اور آپ کی آنکھیں ان سے تجاوز نہ کریں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں اور اس شخص کی اطاعت نہ کریں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا اور اس کا معاملہ حد سے بڑھا ہوا ہے اب چلتے نایات کی تفسیر کی طرف مفسرین کہتے ہیں کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین باتیں پوچھی تھیں روح کی حقیقت کیا ہے اور اصحاب اور اصحاب کہف اور ذوالقرنین کون تھے کہتے ہیں کہ یہی سوالات اس صورت کے نزول کا سبب بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل جواب دوں گا لیکن اس کے بعد پندرہ دن تک جبریل وہی لے کر نہیں آئے پھر جب آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان شاء اللہ کہنے کا یہ حکم دیا آیت میں کل مطلب غد سے مراد مستقبل ہے یعنی جب بھی مستقبل قریب یا بعید میں کوئی کام کرنے کا عزم کرو تو انشاءاللہ اللہ ضرور کہا کرو کیونکہ انسان کو تو پتہ نہیں کہ وہ جس بات کا عزم ظاہر کر رہا ہے اس کی توفیق بھی اسے اللہ کی مشیت سے ملنی ہے یا نہیں پھر یعنی اگر کلام یا وعدہ کرتے وقت انشاءاللہ اللہ کہنا بھول جاؤ تو جس وقت بھی یاد آ جائے انشاءاللہ اللہ کہہ لو یا پھر رب کو یاد کرنے کا مطلب اس کی تسبیح و تحمید اور اس سے استغفار ہے اس لیے کہ نسیان ہے شیطان ہے اور اللہ کے ذکر سے بات یاد آ جاتی ہے بہوال تفسیر ابن کثیر پھر یعنی یعنی میں جس کا عزم ظاہر کر رہا ہوں ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بہتر اور مفید کام کی طرف میری رہنمائی فرما دے پھر جمہور مفسرین نے اسے اللہ کا قول قرار دیا ہے شمسی حساب سے تین سو اور قمری حساب سے تین سو نو سال بنتے ہیں بعض اہل علم کا خیال ہے کہ یہ انہی لوگوں کا قول ہے جو ان کی مختلف تعداد بتلاتے تھے جس کی دلیل اللہ کا یہ قول ہے اللہ ہی کو ان کے ٹھہرے رہنے کی مدت کا بخوبی علم ہے جس کا مطلب وہ مذکورہ مدت کی نفی لیتے ہیں لیکن جمہور کی تفسیر کے مطابق اس کا مفہوم یہ ہے کہ اہل کتاب یا کوئی اور اس بتلائی ہوئی مدت سے اختلاف کرے تو آپ ان سے کہہ دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جب اس نے 309 سال مدت بتلائی ہے تو یہی صحیح ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت غار میں رہے پھر یہ اللہ کی صفت بصارت و سماعت کی وضاحت ہے پھر ویسے تو یہ حکم عام ہے جس چیز کی بھی وہی آپ کی طرف کی جائے آپ کی طرف کی جائے اس کی تلاوت فرمائیں اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیں لیکن اصاب کہف کے قصے کے خاتمے پر اس حکم سے مراد یہ بھی ہے کہ اصاب کہف کے بارے میں لوگ جو چاہیں کہتے پھریں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اپنی کتاب میں جو کچھ اور جتنا کچھ بیان فرما دیا ہے وہی صحیح ہے وہی لوگوں کو پڑھ کر سنا دیجیے اس سے زیادہ دیگر باتوں کی طرف دھیان نہ دیجئے پھر یعنی اگر اسے بیان کرنے سے گریز و انحراف کیا یا اس کے کلمات میں تغیر و تبدیلی کی کوشش کی تو اللہ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اصل مخاطب امت ہے پھر یہ وہی حکم ہے جو اس سے قبل سورہ انعام آیت نمبر باون میں گزر چکا ہے مراد ان سے وہ صحابہ کرام ہے جو غریب اور کمزور تھے جن کے ساتھ بیٹھنا اشراف قریش کو گوارا نہ تھا سعد ابی القاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چھ آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے میرے علاوہ بلال ابن مسعود ایک حزیل قبیلے کا صحابی اور دو صحابہ اور تھے رضی اللہ عنہم قریش مکہ نے خواہش ظاہر کی کہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دو تاکہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی بات سنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں آیا کہ چلو شاید میری بات سننے سے ان کے دلوں کی دنیا بدل جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ ایسا کرنے سے منع فرما دیا بہوالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چار سو تیرہ پھر یعنی ان کو دور کر کے آپ اصحاب شرف و اہل سروت کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں قریب کرنا چاہتے ہیں پھر فور قان بیمانۂ افراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ اسراف وحد سے تجاوز والا ہے اور اگر بیمانی تفرید ہے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ان کا کام تفرید اور تزیے پر مبنی ہے جس کا نتیجہ ضیاع اور ہلاکت ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَقُ مِن ربِّكُم فَمَن شَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِأْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا أُرْكَهْ تِجِيهِ هَكْتُ تُمْهَرِ الْرَبْكِ تَرَفْسِهَا پھر جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے بلا شبہ ہم نے ظالموں کے لیے ایسی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی قناتوں نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور اگر وہ پانی کے لیے فریاد کریں گے تو ایسے پانی کے ساتھ ان کی فریاد رسی کی جائے گی ان کی فریاد رسی کی جائے گی جو تیل کی تلچھٹ کے مانند ہوگا وہ ان کے چہرے بھون ڈالے گا وہ برا مشروب ہے اور وہ بری آرام گاہ ہے بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے یقینا ہم اس کا اجر ضائع نہیں کرتے جس نے اچھا عمل کیا اولاد اِنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُنْدُسٍ على مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ حَسُنَتْ مُنْتَقَمًا انہیں لوگوں کے لیے ابدی باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں وہاں انہیں سونے وہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور وہ باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنیں گے وہاں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے کیا اچھا بدلہ ہے اور وہ اچھی آرام گاہ ہے وال دنیا ہں میں فلواوج ہیں ہیں جعل نہ لیے احی ہی میں جننت تہینیہنا اور ا بھی ان کے لیے ایک مثال بیان کی دو آدمی ہیں ہم نے ایک میں سے ہم نے ان میں سے ایک کو انگوروں کے دو باغ عطا کیے اور ان کے گرد خجوروں کی بار لگا دی۔ اور ان دونوں کے درمیان کھیتی اگائی اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف قرآن کے انداز بیان کے مطابق جہنمیوں کے ذکر کے بعد اہل جنت کا تذکرہ ہے تاکہ لوگوں کے اندر جنت حاصل کرنے کا شوق اور رغبت پیدا ہو پھر زمانے نزول قرآن اور اس سے ماقبل رواج تھا کہ بادشاہ روساں اور سرداران قبائل اپنے ہاتھوں میں سونے کے کڑے پہنتے تھے جس سے ان کی امتیازی حیثیت نمایاں ہوتی تھی اہل جنت کو بھی جنت میں کڑے پہنائے جائیں گے پھر سندن باریک ریشم اور وسط و است موٹا ریشم دنیا میں مردوں کے لیے سونا اور ریشمی لباس ممنوع ہے جو لوگ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان سے جو لوگ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دنیا میں ان محرمات سے اجتناب کریں گے انہیں جنت میں ساری چیزیں میسر ہوں گی وہاں کوئی چیز ممنوع نہیں ہوگی بلکہ اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے وہ موجود ہوگی ومفی ہے <تدعون> سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر اکتیس جس چیز کو تمہارا جی چاہے اور جو کچھ تم مانگو سب جنت میں موجود ہے پھر مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ دو شخص کون تھے اللہ تعالیٰ نے تفہیم کے لیے بطور مثال ان کا تذکرہ کیا ہے یا واقعی دو شخص ایسے تھے اگر تھے تو یہ بنی اسرائیل میں گزرے ہیں یا اہل مکہ میں سے تھے ان میں ایک مومن اور دوسرا کافر تھا پھر جس طرح چار دیواری کے ذریعے سے حفاظت کی جاتی ہے اس طرح ان باغوں کے چاروں طرف کھجوروں کے درخت تھے جو باڑ اور چار دیواری کا کام دیتے تھے پھر یعنی دونوں باغوں کے درمیان کھیتی تھی جس سے غلہ جات کی فصلیں حاصل کی جاتی تھیں یوں دونوں باغ غلے اور میووں کے جامع تھے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتين آتت ولم تظلم منه وفجرنا نهرا دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کیا اور ان کے درمیان ہم نے ایک نہر بہائی وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ اور اس کے لئے پھل تھے جو اور اس کے لیے پھل تھے تو وہ اپنے ساتھی سے کہنے لگا جب کہ اس سے بحث کر رہا تھا میں تجھ سے مال میں زیادہ ہوں اور جتھے میں بھی زیادہ معزز ہوں۔ وادخال جننته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان اتي بهذه ابدا اور وہ اپنے باغ میں داخل ہوا جب کہ وہ اپنی جان کے لیے ظالم تھا اس نے کہا میں گمان نہیں کرتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت, کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے اور اگر بالفرض واقعی مجھے اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا تو یقیناً ضرور میں وہاں ان باغوں سے بہتر لوٹنے کی جگہ پاؤں گا ان کے مومن ساتھی نے اس سے کہا جب کہ اسے جواب دے رہا تھا کیا تو اس ذات کے ساتھ کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر تجھے ٹھیک پورا مرد بنا دیا لیکن هو اللہ ربی و شریک و ببی لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی اپنی پیداوار میں کوئی کمی نہیں کرتے تھے بلکہ بھرپور پیداوار دیتے تھے پھر تاکہ باغوں کو سحراب کرنے میں کوئی انکتاب واقع نہ ہو یا بارانی علاقوں کی طرح بارش کے محتاج نہ رہیں پھر یعنی باغوں کے مالک نے جو کافر تھا اپنے ساتھی سے کہا جو مومن تھا پھر نفرا جتھے سے مراد اولاد پیروکار اور نوکر چاکر کر ہیں پھر یعنی وہ کافر عجب اور غرور میں ہی مبتلا نہیں ہوا بلکہ اس کی مدہوشی اور مستقبل کی حسین اور لمبی امیدوں نے اسے اللہ کی گرفت اور مقافاتِ عمل سے بالکل غافل کر دیا علاوہ ازیں اس نے قیامت کا ہی انکار کر دیا پھر ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر قیامت برپا ہوئی اگر قیامت برپا ہوئی بھی تو وہاں بھی حسن انجام میرا مقدر ہوگا جن کا قفر وغان حد سے تجاوز کر جاتا ہے وہ مست مئے قندار ہو کر ایسے ہی متقبرانہ دعوے کرتے ہیں جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سر حامیم سجدہ آیت نمبر پچاس اگر مجھے رب کی طرف لوٹایا گیا تو وہاں بھی میرے لیے اچھائیاں ہی ہیں كفر وقال مالا وولدا مریم آیت نمبر ستر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور دعویٰ کیا کہ آخرت میں بھی مجھے مال و اولاد سے نوازا جائے گا پھر اس کی یہ باتیں سن کر اس کے مومن ساتھی نے اس کو وعض و تبلیغ کے انداز میں سمجھایا کہ تو اپنے خالق کے ساتھ کفر کا ارتقاب کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی اور قطرۂ پانی مطلب منی سے پیدا کیا بشر آدم علیہ السلام چونکہ مٹی سے بنائے گئے تھے اس لیے انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی پھر قریبی سبب وہ نطفہ بنا جو باپ کے سلب سے جو باپ کی سلب سے نکل کر رہم مادر میں گیا وہاں نو مہینے اس کی پرورش کی پھر اسے پورا انسان بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالا بعض کے نزدیک مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب ہے کہ انسان جو خوراک کھاتا ہے وہ سب زمین سے یعنی مٹی سے ہی حاصل ہوتی ہے اسی خوراک سے وہ نطفہ بنتا ہے جو عورت کے رہنے جو عورت کے رحم میں جا کر انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے یوں بھی ہر انسان کی اصل مٹی ہی قرار پاتی ہے نہ شکر انسان کو اس کی اصل یاد دلا کر اسے اس کے خالق اور رب کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تو اپنی حقیقت اور اصل پر غور کر اور پھر رب کے ان احسانات کو دیکھ کہ تجھے اس نے کیا کچھ بنا دیا اور اس عمل تخلیق میں کوئی اس کا شریک اور مددگار نہیں ہے یہ سب کچھ کرنے والا صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کو ماننے کے لیے تو تیار نہیں ہے آہ کس قدر یہ انسان نا شکرہ ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر ستاسٹھ پھر یعنی میں تیری طرح کی بات نہیں کروں گا بلکہ میں تو اللہ کی ربوبیت اور اس کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف کرتا ہوں اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ دوسرا ساتھی مشرک ہی تھا پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو کیوں نہ کہا ماشاءاللہ لا قوت اللہ بالله جو اللہ نے چاہا کوئی قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے اگر تو مجھے مال اور اولاد میں کم تر دیکھتا ہے تو امید ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے بہتر دے اور اس تیرے باغ پر آسمان سے کوئی عذاب بھیجے تو وہ باغ چٹیل پھسل پھسلنا میدان ہو جائے او يصبح غورا فلن له طلبا. یا اس کا پانی گہرا ہو جائے پھر تو ہرگز اسے تلاش کرنے کی استطاعت نہیں رکھے گا بثمره فأصبح يقلب على اور اس کا پھل گھیر لیا مطلب تباہ کر دیا گیا پھر وہ ایسے ہو گیا کہ اس مال پر اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا اپنی ہتھیلیاں ملتا تھا جو اس نے اس میں خرچ کیا تھا جبکہ وہ باغ اپنی چھتریوں پر گرا ہوا تھا اور وہ کہتا تھا اے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک کسی کو بھی شریک نہ کرتا اور اس کے لیے کوئی ایسا گروہ نہیں تھا جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتے اور نہ وہ خود ہم سے بدلہ لینے والا تھا وہاں تو تمام اختیار اللہ سچے ہی کے لیے ہے وہ ثواب دینے میں بہتر اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا طریقہ بتلاتے ہوئے کہا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت سرکشی اور غرور کا مظاہرہ کرنے کی بجائے یہ کہا ہوتا میں قوت <بِاللَّه> یعنی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے وہ چاہے تو اسے باقی رکھے اور چاہے تو فنا کر دے اسی لیے بعض صلف نے کہا کہ جس کو اپنا مال اولاد یا حال اچھا لگے تو وہ اللہ لا قوت اللہ باللہ پڑھے بہوالے کثیر حدیث میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی میں خوش چیز دیکھے تو اسے برکت کی دعا دے کیونکہ نظر کا لگ جانا حق ہے بہوالے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تین و صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 4020 دنیا میں یا آخرت میں یا دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں پھر حسبین غفران اور بطلان کی طرح مستر ہے حساب کے معنی میں ہے یعنی وہ مقدار جس کا حساب اللہ نے کیا ہے اور اسے مقدر کیا ہے اور وہ ہے اس باغ کی تخریب کا فیصلہ زجاج نے کہا یہ حساب سے ہے یعنی حساب کا عذاب اور وہ تیرے کرتوتوں کا حساب ہے یعنی آسمانی عذاب کے ذریعے سے وہ محاسبہ کر لے اور یہ جگہ جہاں اس وقت سر سبز و شاداب باغ ہے چٹیل اور چکنا میدان بن جائے پھر اس پانی کو اتنی گہرائی میں کر دے کہ پانی کا حصول ہی ناممکن ہو جائے اور جہاں پانی زیادہ گہرائی میں چلا جائے تو پھر وہاں بڑے بڑے ہارس پاور کی موٹریں اور مشینیں بھی پانی کو اوپر چلانے میں ناکام رہتی ہیں پھر یہ عبارت ہے ہلاکت و فنا سے یعنی اس کا سارا باغ ہلاک کر ڈالا گیا پھر یعنی باغ کی تعمیر و اصلاح اور کاشتکاری کے اخراجات پر کف افسوس ملنے لگا ملنے لگا کف افسوس ملنے لگا ہاتھ ملنا کنایا ہے ندامت سے پھر یعنی جن چھتوں چھپروں چھتوں چھپروں پر انگوروں کی بیلیں تھیں وہ سب زمین پر آ رہیں اور انگوروں کی ساری فصل تباہ ہو گئی پھر اب اسے احساس ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اس کی نعمتوں سے فیض یاب ہو کر اس کے احکام کا انکار کرنا اور اس کے مقابلے میں سرکشی کسی طرح بھی ایک انسان کے لیے زیبا نہیں کسی انسان کے لیے زیبہ نہیں لیکن اب حسرت و افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اب پچھتائی کیا ہوت اب پچھتائی کیا ہوت جب چڑیا چگ گئیں کھیت اب پچھتائی کیا ہوت یا ہوت جب چڑیا چگ گئیں کھیت پھر جس جوھے پر اس کو ناز تھا وہ بھی اس کے کام نہیں آیا نہ وہ خود ہی اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی انتظام کر سکا پھر ال وی الولایتو کے معنی موالات اور نصرت کے ہیں یعنی اس مقام پر مومن و کافر کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی مدد کرنے پر اور اس کے عذاب سے بچانے پر قادر نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ پھر اس موقع پر بڑے بڑے سرکش اور جبار بھی اظہار ایمان پر مجبور ہو جاتے ہیں گو اس وقت کا ایمان نافع اور مقبول نہیں جس طرح قرآن نے فرعون کی بابت نقل کیا ہے کہ جب وہ غرق ہونے لگا تو کہنے لگا سورہ یونس آیت نمبر نوے میں اس اللہ پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں دوسرے کفار کی بابت فرمایا گیا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہا ہم اللہ واحد پر ایمان لائے اور جن کو ہم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے ان کا انکار کرتے ہیں سر مومن آیت نمبر 84 اگر ولایت واؤ کے کسرے کے ساتھ ہو تو پھر اس کے معنی حکم اور اختیارات کے ہیں جیسا کہ ترجمے میں یہی معنی اختیار کیے گئے ہیں بحالِ تفسیر ابن کثیر پھر یعنی وہی اپنے دوستوں کو بہتر بدلہ دینے والا اور حسن عاقبت سے مشرف کرنے والا ہے